لاؤ قالوا يا قومنا قلنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي بالحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به ايو تزلل من جنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب اللہ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے ایسے ہی جنات جن کو بھی پیدا فرمایا ہے اور یہ مخلوق انسانی مخلوق کے علاوہ اور علیحدہ ہے ہمارے ہاں جماعت المسلمین کے نام سے کچھ گروہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کڑیل جوان طاقتور آدمی کو جیل کہتے ہیں اور ان کا یہ عقیقہ ہے کہ یہ انسانوں کو ہی کہا جاتا ہے کوئی علحدہ مخلوق نہیں ہے حالانکہ حقیقت کچھ اور ہی بات ہے جو اللہ سبحانہ خانہ نے قرآن نزیر قرقان حمید میں اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین عالیہ کے اندر بتلائی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کی پیدائش سے قبل اللہ تعالی جن کو پیدا فرما چکا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولق نا من قبل مِن اس سے پہلے ہم نے جن کو گرم آگ کے ذریعے پیدا کیا یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے جناب کی پیدائش ہونی اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہ اعلان کیا کہ میں زمین میں ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جو ایک دوسرے کی خلیفہ بنے گی ایک دوسرے کی نائب بنے گی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان اللہ کا خلیفہ ہے نہیں خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو خود موجود نہ ہو خلیفہ کا معنی نائب انسان انسانوں کے خلیفہ ہیں انسان انسانوں کے نائب ہیں ایک انسان کے چلے جانے کے بعد اس کی نسل اس کی آل اولاد وہ اس کی نائب اور اس کی خلیفہ بنتی ہے اللہ سبحانہ خیا ہوا تعالی نے جب فرشتوں کے درمیان یہ اعلان انی فی کروایا خلیفہ کہ میں ایسی مخلوق زمین میں بھیجنے والا ہوں جو خلیفہ بننے والی یعنی ی بعد دیگرے آنے والی تو انہوں نے کہا سا رسی ہاں میں یوتی رسی آپ ایسے لوگوں کو بھیج رہے ہیں زمین میں جو کہ زمین میں دنگا فساد کریں گے وہ دماغ خون خرابہ کریں گے وہ نہ ہم سب دہو گی ہنگی کا وبی سلا اور ہم تیری ہنگ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس اور پاکیز بھی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے انسانوں سے قبل اللہ تعالی نے فرشتوں کو جناب کو بھیجا تھا زمین کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے دنگا کو کیا خون خرابہ کیا یہ ایک مشاہدہ فرشتے پہلے دیکھ چکے تھے اس سابقہ تجربہ کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات سنی لیکن بہرحال اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا تعالی نے آدم کو پیدا کیا اور ابلیس کو کہا کہ اس کو سجدہ کر تمام سرپرستوں کو بھی اور ابلیس کو بھی اللہ تعالی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا گانا الجن وہ جنات میں سے تھا آدم علیہ سلاد وہ پیدا ہو رہے ہیں اور آدم کو پیدا کر کے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے فرشتے ملائکہ سجدہ ریل ہو رہے ہیں اور ابلیس وہ سجدہ کرنے سے منکر ہے کان من الجن کا انری وقت ہی اس نے اپنے اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کی رونا ہوں اور ادب بے سر والا اے انسانوں کیا تم اس ابلیس کو اور اس کی ضروریت کو اس کی اولاد کو اپنا دوست سے ہو مجھے چھوڑ کے میرے ساتھ تعلق توڑ کے ان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو وہ لب حالانکہ یہ تو تمہارے اولین دن سے دشمن ہیں غالب کا ڈالا ان غالبوں کے لیے بہت برا بدلہ ہے بہت برا انجام تو ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں سے قبل جنات کو تخلیق کیا اور جنات کی تخلیق وہ آگ کے ذریعے ہوئی ہے ابلیس نے کہا کیا میں اس کو سیدا کروں جس کو نے مٹی سے پیدا کیا ہے نا من ہوں وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں خلقتا نہیں منار من نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے تو خلقتا ہوں منتی اور اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا یعنی جنات انسانوں کے علاوہ ایک علیحدہ مخلوق ہے اور جنات کی تکلیف اور پیدائش وہ آپ کے ذریعے ہوئی ہے اور انسانوں کی تکلیف انسانوں کی پیدائش اولی ابتدائی وہ مٹی کے ذریعے ہوئی ہے پھر اس کے بعد جس طرح انسانوں کی وراثت و تناسل ہے ایسے ہی جنات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے وہی سلسلہ جاری رکھا ہے تو یہ جو جنات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ کی نروت اور اسالت سے قبل آسمان سے راز اس کا کرتے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر کسی امر کا کسی حکم کا فیصلہ صادر فرماتے تو فریشتے اپنے پروں کو پڑھاتا دے اور وہ پیغام آسمان تک پہنچایا جاتا آہستہ آہستہ پہلے آسمان تک پہنچتا وہ سارے کے سارے فریشتے اللہ رب العالمین کے حکام کے آگے اپنا سر جھکا دیا جب یہ ساتویں آسمان سے نیچے اترتے اترتے پہلے آسمان کے فرشتوں تک یہ بات سوچتی تو جنات وہ اوپر سے زمین سے نیچے تک زمین سے اوپر آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے کتار لگا کے لائنے لگاتے اور آخری جی وہ آسمان کے ساتھ کان لگا کے سنتا کہ اللہ تعالی نے کیا فیصلہ کیا پھر یہ جنات جو کچھ انہوں نے سنا ہوتا اس کو نیچے زمین تک جادوگروں کی زبان پر کاہن اور نجومیوں کی زبان پر پھیلا دیتے اور پھر وہ کاہن نجومی پامص جادوگر وہ ان میں ربل و جفر کے دعوے داران وہ کالے پیلے نیلے جنتر منتروں والے وہ اس کے اندر کچھ جھوٹ ملاتے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر ایک ساتھ میں سو جھوٹ ملاتے اور سو جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتا دیتے اور آپ دیکھ لیں ہماری قوم آج کی کتنی سیدھی شادی ہے کہ ایک نجومی کی کوئی ایک پیش گوئی آج اگر سچ اور درست ثابت ہو جائے تو سمجھے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بلا بن گئی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کتنی ہی پیش گوئی یا غلط ثابت ہو چکی وہ غلط کی طرف نہیں دیکھتے نجومی کے پاس جاتے ہیں پانچ کے بعد قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے وہ انہیں کچھ سناتا اور بتاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں جو باتیں اس نے کہی ہوتی ہیں اس میں سے اگر ایک آدھ بھی سچی نکل آئے اس پہ پکا یقین ہو جاتا ہے یہ تو عقل مند انسان کو یہ کہ دیکھے کہی تھی ان میں سے سچی کتنی نکلی ہیں جھوٹی کتنی نکلی ہیں کون سا اس کا ٹھیک لگا ہے کون سا غلط لگا ہے اور جو جانب زیادہ غالب ہو اسی کے مطابق فیصلہ کیا لیکن ایسا نہیں ہوتا تو یہ جادوگر نجومی پارش حضرات یہ کیا کیا کرتے ہیں اس کے اندر سو سو جھوٹ ملا کے لوگوں میں پھیلا پھیلانے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورقت و نبوت کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ بند کر دیا جب یہ سلسلہ بند ہوا اللہ تعالی نے آسمان پر شہاب ثاقب بڑے بڑے ستارے ان کو مقرر کر دیا کہ جو بھی سننا چاہے گا کو پھر فور وہ سولہ کا آتے لگے گا اور یہ بات جناب کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمائی وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ نف مَقَاعِدَ بنہا مقاحد الم بھی يَجِدْ لَهُ شہاب اور ہم پہلے ایسا کام کیا کرتے تھے نف اردو مقاہد سننے کے لیے مخصوص جگہوں پر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے لیکن سمعی الان لیکن اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرے گا کان لگائے گا یجد ہدلا ہوں سی اس کی گھاٹ میں بیٹھا ہوا پہلے سے ایمبش لگا کر اللہ تعالیٰ نے جو بکھا رکھا ہے ایک آگ کا شگلا وہ اس کو فوراً آ کے لگے گا آسمان के بس اوقات آپ رات اندھیری ہو آسمان پہ دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے ایک چولا ساخ نکلا ہے اور وہ تھوڑی سی دور سفر کر کے اور بس جاتا ہے کچھ لوگوں کا تو یہ ذہن ہے کہ शैतान یہ شیتان ہے وہ रहा جا رہا ہے وہ جو جاتا ہوا نگر آتا ہے وہ شیتان نہیں ہوتا ہاں شیتان سے پیچھے بھاگنے والا شہادے ثاقب ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین نے آسمان کی سیکورٹی کا نظام کو سخت کر دیا جب یہ نظام اتنا سخت ہوا تو اس کے بعد جنات پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے پہلے تو ہم سن لیتے تھے اور باتیں نیچے آ کے بتا دیتے تھے لیکن اب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے یقیناً زمین پر کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے اس کی تلاش پہ اور معلوم کرنے کے لیے جنات کا ایک گروہ نکلتا ہے اور وہ چلتے چلتے وادی نخلا میں پہنچتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کے واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر انہیں اسلام کی داغت گئے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ حادثہ کیا ہوا ہے حق ملا ہے قبول کیا ہے اور قبول کرنے کے بعد فوراً اس کے داعی بنے ہیں یہاں تو سال ہر سال بیت جاتے ہیں علماء ماں کو سنتے ہوئے حق کو سنتے ہوئے لیکن اگر کبھی فتیم صاحب بیمار ہو جائیں یا راستے میں کسی رکاوٹ کی بنا پر نہ آ سکے تو سارے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ آج کون جمع پر آئے گا کون ہے جو قربانی دے اللہ سبحانہ آنا ہوا نے اس واقعہ کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سناتے ہیں وہی سرف نا علی کا نا فرق اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا وہ آپ کے پاس آن پہنچے اور قرآن کو سننے لگے فلما ازاروہ جب وہ قرآن سننے کے لیے پہنچے کالو انشتوں مسلمان نہیں ہیں لیکن آزاد گفتگو کا اتنا تاثر ہے کام کیا کرتے ہیں آسمان سے باتیں خبریں چوری کر کے لوگوں میں پہنچاتے ہیں جادوگروں کو جمناد کو بتاتے ہیں لیکن قرآن سننے کے لیے پہنچے قالو انشتو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ چوکو جواب ذرا خبوشی سے سنو جب وہ تلاوت مکمل ہو انہوں نے ساری باتیں سنی ولوی منجری اپنی قوم کے پاس دائی بن کے ڈرانے والے بن کے پہنچے اور جا کے کہتے کیا ہیں کہنے لگے یا پہنانا انجنا کتاب ہم نے موسا علیہ السلام اسلام کے بعد بھی ایک نازل ہونے والی کتاب سنی ہے مصدقل یہ سابقہ باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے یا حضیل حق راہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے ویلا فری سے مستقیم اور بڑے بہترین سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے یا تو عجیب و دا اللہ اے ہماری فوج اللہ تعالی کی طرف بلانے والے بھی بات کو مان وہ بھی اس پر ایمان لے آؤ یا کم بن دلو بے کم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو محاف کر دے گا وہ علیم اور دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اللہ اور جو اللہ تعالی کے داعی کی بات کو قبول نہ کرے بھلے یہ سبھی ہو جی وہ زمین میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حاضر نہیں کر سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی حامی و ناصر اور مددگار بھی نہیں ہوتا اور ایسا آدمی بڑی بات ہے کے اندر ہے تو انہوں نے قرآن کو سنا اور اپنی قوم کی طرف دائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد یہ چوری کرنے والا سلسلہ آسمان کی خبریں جو جنات چوری کیا کرتے تھے اس کو بند کر دیا گیا ہاں اب بھی اب بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ جنات مسلسل ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے ہیں ایک نے بات کو سنا اور سنتے ہی اس کو وہ صحابیہ شعلہ لگنے سے پہلے پہلے وہ اوکنے سے نیچے وہ نیچے سے نیچے تک بات کو ایک آدھ بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے وہ ایک آدھ بات کے اندر ہی وہ سو ایک جھوٹ ملا لیتے ہیں ساتھ اور لوگوں کے آگے بیان کر لیتے ہیں تو یہ جنات کا سلسلہ جو آمد و رب کا تھا بہت حد تک بند ہو چکا اور پھر اللہ سبحانہ لکھانا ہوا تعالی نے پرانے مزید فرقان امید میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جنات انسانوں سے اور انسان جنات سے مدد لیتے انسان جنوں سے اور جن انسانوں سے مدد دیتے ہیں حالانکہ ان کی کیفیت کیا ہے انڈا ہوں یا رات وبیل ہوں مجھ سے کہ یہ شیطان اور اس کا سارا کنبا قبیلہ جنات یہ ایسی جگہ سے بیٹھ کر تمہیں دیکھتے ہیں من سلا لا ہوں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے جنات انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات انسانی شکل و صورت میں آ جاتے ہیں یا جانوروں کی شکل دھار لیتے ہیں پھر انسانوں کو نظر آتے ہیں مشہور واقعہ ہے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ابو وہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلے پر نگہ بانوں پر دیا شیطان رات کو آتا چوری کرتا ابو وزیرا رضی اللہ تعالیٰ وہ اس کو پکڑتے وہ بنت سماجت کرتا چھوڑ دیتے تین مرتبہ ایسا ہوا تیسری مرتبہ جاتے جاتے وہ آیت کسی کا ولیفہ بتا کے گیا کہ ایسل کرسی لیا کرو فی بخاری کے دریا واقعہ ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جن وہ انسانی شکل میں آتے ہیں انسان کو نظر آ سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے کہ یہ کون تھا کہنے لگے تجھے نہیں فرمایا تجھے اس نے سچ کہا ہے آیت کل کشتی پڑھنے کے بارے میں جو تجھے اس نے بتایا ہے سچ بتایا ہے وہ انہوں پہ یہ شہر ایک جھوٹا ہے یہ شیطان تھا اسی طرح جنات کو پکڑا اور قید بھی کیا جا سکتا ہے یا کہ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جس کی طرح پہلے اشارہ کیا گیا تھا کہ آپ نے سرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو مسجد ندوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان عراۃ وسلام کی دعا یاد آئی حربی حبلی ملک اللہ لی احالی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے لیے شایا نہ ہو تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اسی طرح صحیح بخاری پہ کا ہی وہ واقعہ جس میں آتا ہے کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا شولہ پھینکنے کے لیے آیا مسلم دی احمد میں قدر تفتیق کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے اور مسلم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دعا پڑھی بھاگ گئے اس کا شعلہ بج گیا ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کا گلا دبایا فرماتے ہیں میں نے اتنا دبایا ہتہ سے اس کے گلے کی ٹھنڈک اس کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے اپنے موٹھے کے اندر محسوس کی تو یہ ساری باتیں واضح کرتی ہے اس کو کہ جنات نظر آ سکتے ہیں اور پکڑے بھی جا سکتے ہیں اور انہیں قید بھی کیا جا سکتا ہے باندھا جا سکتا ہے لیکن پچھلے دفت میں آپ سمجھ چکے ہیں یہ بات کہ یہ جو جادوگروں کا سلسلہ ہے جو کہتے ہیں ہم نے جن قید کر لیے ہیں یہ بالکل غلط ہے وہ جن ان کی قید میں نہیں آتے ہاں ایک ووم آدمی موحد آدمی وہ جن آپ کو قید کر سکتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پکڑا اس کا گلا دبایا اور پکڑا اور فرمایا کہ میں اس کو ماننے لگا تھا اسکول کے ساتھ ابو حرا اللہ تعالیٰ نے تین برم جن کو پکڑا پکڑ گئے پھر چھوڑ دیتے رہے تو بہرحال اسی طرح سن نبی داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ سانپ سفید رنگ کا گھروں میں نظر آئے تین دن تک اس کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے کیونکہ مدینے میں کچھ جنات آئے ہوئے ہیں وہ سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں اگر تین دن کے بعد بھی نظر آئے تو پھر اس کو قتل لیکن یہ ایک افطنائی صورت ہے حقیقت کیا ہے ان یا ہوا وہ کبھی لو ہوں میں کہ یہ شیاتی جن نات انسانوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا ہے انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اور جو دشمن انسان کی نظروں سے اوجھل ہو اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو دشمن سامنے آ جائے اس سے بچنا آسان ہے جو دشمن نظروں سے اوجھل ہو اس سے بچنا مشکل ہے لہذا اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور بتائی کہ جنات سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے کس طرح سے ان کے سر اور فکرے سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں تو خیر یہ جو جنات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے انسان ان کے ذریعے اور یہ انسانوں کے ذریعے نفع حاصل کرتے ہیں ربا نتا گنا کہ من کو کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تالا لیا ان پھر انسانوں میں سے جو شیطانوں کے جنوں کے یار ہیں وہ بھی کہیں گے اللہ یہ اکیلے نہیں ہیں صرف جنوں نے ہی انسانوں سے فائدہ حاصل نہیں کیا انسانوں نے بھی جنوں سے فائدہ حاصل کیا ہے قالا اولیا من الان جنوں کے جو اولیاء ہیں انسانوں میں سے وہ کہیں گے کر کیا مطلب تو اسے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنوں کا اور انسانوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے یہ ایک دوسرے سے پناہ مانگتے ہیں ایک دوسرے کو پناہ دیتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے کام بھی آ سکتے ہیں جس قدر ان کا وقت کرتا ہے سلمان عہی سلا سلام ان کا واقعہ آپ قرآن مزید سر پانے شمیر سے پڑھ لیا میں روللا ہوں یا شاہ محاری گاہ و تماسیلہ وجیفان کا جواب و رواسیات اے ملو على دا شکرا سلیمان علیہ السلاط والے حکم پر جن کیا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلاط اسلام کے کام کر رہے ہیں یا ملو علیہ سعودی بڑے بڑے محراب سلیمان کے حکم سے یہ جن بناتے تھے ان کے تابے تھے وہ کماتی بڑی بڑی علامتیں بڑے بڑے انسانات وہ کھڑے کیا کرتے ہیں اس طرح یہ پاکستان والوں نے مینارے پاکستان بنایا ہوا ہے جناب اگر بے فکر ہو جائیں آزاد ہو جائیں تو شارک پھیلاتے ہیں جب انہیں اور کوئی کام نہ ملے تو پھر شیطانیت پہ اتراتے ہیں اس لیے سلیمان علیہ سلاد و نے انہیں ایسے بڑے بڑے کاموں پر لگائے رکھا تاکہ ان کو فرصت ملے نہ اور یہ دن پسار نہ کریں مگر نہ ایسی تماثیل بنانا بڑی بڑی وہ عمارتیں کھڑی کر دینا اور بڑے بڑے نمونے کھڑے کر دینا شران جائز نہیں تھا صرف ان کے سر کو دبانے کے لیے سلیمان علیہ اللہ تو نے یہ کام یا نارون رہا مہاری کا وناسی و جیسانی کا جواب بڑی بڑی ہڈیاں بڑی بڑی جگیں جو کہ ایک جگہ پر بڑی رہتی پہاڑوں کے پہاڑ, پہاڑ, پہاڑ کاٹتے تیار کی جاتی بڑے بڑے خیالے وہ سلیمان علیہ اسلام کے حکم سے جن تیار کرتے تو انسانوں کے لیے بہت سارے کام جمعات نے کیے انسانوں نے گنا سے فائدہ حاصل کیا ہے اور جن وہ بھی انسانوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو ہڈی گوشتی جس کو تم خالی چوٹ دیتے ہو پھینک دیتے ہو اس کو اللہ تعالی نے تمہارے بھائی جنوں کی خوراک بنایا ہے اس پہ اللہ تعالی اس کے لیے گوشت بھر دیتا ہے تو یہ جنات کی خوراک اور جو گوبر ہے اعلی فن لدواب بھی یہ ان کے چوپاؤں کے لیے چارہ ہے جنوں کے جانوروں کے لیے انسانی جانوروں کا انسانوں کے ہاں جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کا گوبر یہ جنات کے جانوروں کے لیے چارہ ہے اور انسان کی چوس کے پھیلتی ہوئی ہڈی یہ جنات کی خوراک لہذا ان دو چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے ساتھ استرجا کرنے سے منع کر تو جنات انسانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بھی کئی ایک ایسی انسانوں ہیں نہ ہو جال مل جنسی یہ اردو نہ گیری جالمینی سزاد بہت سارے انسان یہ اردو نہ گری جنوں کی تنہا میں چلے جاتے ہیں سزا دم وہ تھا نے اور زیادہ گزرا کر دیتے اور پھر اللہ تعالیٰ تعلی نے ان جنات سے بچنے کا اور ان سے انسانوں کو بتانے کا طریقہ کار وہ بھی دین اسلام کے اندر بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو صبح کو بلز اسماعیل کے دس غلام آزاد کرنے کا خواب ہوتا ہے ایک غلام کو آزاد کرنے کا خواب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک غلام کو جس نے آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے بدلے اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دے گا انسان کے اس غلام کے ہر ہر علم کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا ہر ہر علم اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے اور پھر یہ کریں ماپ سو مرتبہ پڑھتا ہے اس کو دس غلام زلز اسماعیل کے اولاد اولاد اسماعیل اسماعیل علیہسرات وسلام کے اولاد ان کے دس غلام آزاد کرنے کا استباب ملتا ہے غلاموں کی نسبت اس دن اسم کے غلاموں کو آزاد کرنا زیادہ اجرت سواب کا باعث اور دوسری بات فرمایا کہ یہی کلے پڑھنے کی وجہ سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن کوئی بندہ جتنا مرضی نیک عمل کر لے اس آدمی سے بھر کے نیکیاں حاصل کرنے والا نہیں ہوگا لاکے کوئی شبد اس سے زیادہ مرتبہ یہ کلیمات کریں اور ان کلمات پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اس دن میں جناب سے بچ جائے گا شیاطین سے محفوظ رہے گا یہ ایک کلمے کو سو مرتبہ پڑھنے کا فائدہ ہے کڑنی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعا کرتا ہے بسم اللہ لا فی فی الارض السمیع واری اس آدمی کو کوئی چیز ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتی خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا یقینوں سے جو آدمی صبح و شام آؤٹ کے کلمات اللہ اتام ماتی من شر اقتامات خلق یہ کلمات تین تین بار پڑھ لیں صبح بھی اور شام بھی وہ ہر قسم کے زہریلے جانور کے ڈسنے سے اور جن اور شیاتی سے محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی کسی جگہ پر اترے کسی منزل پر پڑاؤ کرے کسی مقام پر جائے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد یہی کریمات بھی کریمات اللہ پڑھ لے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی ہمارے لوگ ڈرتے ہیں نا کہ فلاں درخت کے نیچے نہ جانا آتے ہے وہاں سایہ ہے وہاں فلاں سہ رہتی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں دی. کوئی پریشانی ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے ان جس کا جو ٹھکانا ہے وہ انسانی آبادیاں نہیں بنایا ان کا ٹھکانا بنایا ہے کہ یہ پہاڑوں میں جنگلوں میں صحراؤں میں اور بیانوں کے اندر اپنا پڑاؤ کریں انسانی آبادیوں میں انسانوں کے گھروں میں ان کا داخل ہونا مجرو ہے اس طرح اللہ نبور عالمی نے انسانوں کے لیے دینی اسلام نازل کیا ہے جن کے لیے بھی ہے اور وہاں فلپ تو جن والا جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تمام طرف بھی آئے کے رام سرا اللہ علیہ وی جو انسانوں کی طرف آتے رہے ہیں وہ جنات کے لیے بھی نبی اور رسول ہوا کرتے تھے جیسے انسانوں کے لیے اس نبی کو ماننا لازم اور فرض ہوتا تھا ایسے ہی جنات کے لیے بھی اس نبی اور رسول کو ماننا فرض ہوتا تھا پردے کے جس طرح یہ احکامات انسانوں کے لیے ہیں ویسے ہی جنات کے لیے بھی ہیں جیسے بلا یاد کسی کے گھر میں داخل ہونا انسانوں کے لیے منع ہے جیسے جنات کے لیے بھی منع ہے جنات کا ٹھکانا یہ انسانی آبادیاں انسانی گھر لوگوں کی گزرگاہیں اور راستے نہیں ہیں یہ انسانی آبادیوں سے دور دراز علاقوں میں اپنا بچے رات اور جو اہل ایمان جن ہوتے ہیں وہ اس طرح انسانوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے کبھی انسانی آبادیوں کی طرف نکل بھی آئے وہ انسانی شکلوں میں روزگار کمانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے اور کئی ایک باتیں آپ ایسے سامنے آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے انسانی شکل میں یہ جنات پہنچ جاتے ہیں مختلف مدارت کے اندر بھی آپ کو ملیں گے کہ جن انسانی شکلوں میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں دین سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کی رہائش گاہیں اور ان کی جگہ وہ جس طرح ان کو انسانوں سے الگ مخلوق بنایا ہے ان کی خوراک انسانوں سے الگ بنائی ہے اور اسی طرح ان کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں سے علیحدہ رہائش کا بند بنیا تو اگر یہ کوئی آ جاتا ہے انسانی گھروں کے اندر انسانی آبادیوں کے اندر آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں وہ جن اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہاں پہ رہیں ڈرمی اور گزرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کھلے دل کے ساتھ بڑے اطمینان اور تسلی کے ساتھ اس جگہ پہ جائیں پہنچے اور نکل ما دا فیمس تین بتبا پڑھ لو کچھ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا ایمان جس قدر پختہ اور مضبوط ہوتا ہے یہ سیاتی انسان سے اتنے ہی زیادہ دور دربھاگتے ہیں اس کی مثال سیدنا ہنر رضی اللہ تعالیٰ گزرتے اللہ اللہ ہیں, ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے اگر رضی اللہ تعالیٰ ہے کی ہے وہ کردہ شکتی بھی نہوج ہے مدینے میں شور اٹھا ایک کجری نے بازار میں کھڑے ہو کے نادنا گانا شروع کیا وہ یہ بدی اور کچھ بچے اس کے اندکت جمع ہو گئے اسی شور شرابے کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر نکلے سیدنا رضی اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ طرف بڑے لوگوں نے حضرت حضور رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے دیکھا تو سارے بھاگ گئے یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دیکھ رہے تھے آپ نے دیکھ کر تبراہ کیا لو شیا جن سیول جن یا پھر رونگا کی عمرہ پی میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دہشت اور حیدت کی وجہ سے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو گلی میں بھاگتے ہوئے دیکھا اس ناچنے والی کو اور جمع ہونے والے کو سب کو آپ نے شیطان قرار دیا کہ یہ انسانی شیطان ہے اور جو جِنات جیسے شیطان موجود تھے وہ بھی بھاگ گئے سیدنا عمر روی اللہ تعالیٰ علم کو آتا ہوا دیکھ کر تو اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو اللہ تعالیٰ پر تبقل اور یقین اس کا پختہ ہو تو ایک مومن آدمی سے جنات ویسے ہی ڈر کے بھاگتے تھے کیونکہ اللہ عب العالین نے جو طاقت اور قوت انسانوں کو دی جی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی جی زور اگر کام کرنا تو زور تو سنڈے سے بھی بڑا ہوتا ہے لیکن انسان اس کو پکڑ لیتا ہے اونٹ کے اندر کتنا زور ہے کتنا بڑا جانور ہے لیکن اونٹوں کی کتار ہوتی ہے اور ایک اس کو ہانکنے والا نفیل اس میں ڈالی ہوئی سب کو ہاتھ میں مار کھامی ہوئی ہے کسی کی ضرورت ہے تو گائے نائیں ہو جائے تو مانا کہ وہ بہت زور آور رخلوق ہے یقین ہیں لیکن انسانوں کے سامنے بے وقت ہے لیکن انسان اگر انسان ہو جیسا انسان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صورت الباقارہ جس گھر میں پڑھی جائے جو آدمی پڑھتا ہو شیاتی اس سے دور بانگتے ہیں اس کے قریب نہیں سڑکتے ہیں اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو دین اسلام نے ان کو شیتا دشمنوں سے بچنے کے لیے اور وہ اگات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھا کرتے تھے فلاؤ الرناس مالک انناس ادا امناس اللہ جو لوگوں کا رب ہے لوگوں کا علا ہے اس سے سنا کرم کرتے ان جنات سے ان شیاتی سے ان انسانوں سے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسا ڈالنے والے اور انسانوں کو خراب کرنے والے جنتی و ناس جن ہو انسان ہو انسانوں سے بھی کچھ شیتان ہوتے ہیں کچھ جنوں کے اندر بھی شیتان ہوتے ہیں اور سب سے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی اس نے یہودی سے کم کروایا اس کی آنکھ کو کچھ تکلیف ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنگ کو اللہ تعالی نے بڑا فہم اور بڑی سمجھ آتا ہوتی وہ دوسرا کیا کرتا تھا یہ کچھ ایسا کام تھا جس میں کچھ غلط الفاظ ہوتے دم کروا کے آئی اور بتایا فرمانے لگے کہ یہ جو اس نے دم کیا ہے وہ تو دوسرا ہے غلط دم. پوچھا پھر اسے دم کرواتے ہیں آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ کیا لگ ہے کہ لگے کہ یہ شیطان ہے شیطان انسانوں کے ساتھ کھیلتا ہے انسان کو تنگ کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے انسان کو بغرا کرنا پہلے دن سے ہی اس نے یہی کام کیا انسانیت کو بہتانا اور پھسلانا یہ اس کا کام ہے بغرا کرنا چاہتا ہے جب کوئی آدمی اس کے پاس جاتا ہے دم کروانے کے لیے وہ دم کرتا ہے تو اس کی آنکھ کو چھوڑ دیتا ہے जाती है جاتی ہے जाती ہو جاتی ہے سڑکنا بند ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا مشن کیا تھا کہ یہ گنا والا کام کر لے تو گنا اس نے کر لیا آج بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے جن کے اندر کچھ جگہ کھلے احتیاطی پائی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ان کے کے موافق ہاتھ کا ظہور ہوتا ہے آپ کو ایک گروہ ایسا بھی ملے گا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر گیارہویں والے دن گیارہ نہ جانور مر جائے گا یا جانور کے تھانے سے دودھ کی جگہ پر خون آنے لگ جائے گا یہ شیاتی جنات ایسے کام کرتے اس کے عقیدے اور نظریے کے اہم مطابق ہوتا ہے اگر اس نے کبھی یہ کام نہ کیا جیسا اس کا آفیتا ہے ویسے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جانور مر جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے تھنوں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے تو ہمارے قریبی دوست ہے بزرگ یہی گلہ منڈی میں ان کی دکان ہے وہ سناتے ہیں ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک دکاندار تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو دوسرے دکاندار نے کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے سے کوئی ہار نہیں ہے نماز کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن ماجرا یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس نے کہا اللہ کے سے نماز پڑھ چلو ٹھیک ہے تیرا جو نقصان ہوگا میں دیکھ لوں گا میں بھر دوں گا تیرا نقصان تو نماز پڑھنے کہا چلو ٹھیک ہے اپنی بات پہ اگر پتا رہتا تو ٹھیک ہے ہاجا پڑھ لیتے ہیں نماز نماز پڑھنے کے لیے گیا اس کے ساتھ نماز پڑھ کے واپسی ابھی راستے میں تھے گھر پہ خون آ گیا جی گائے وہ تڑپنا شروع ہو گیا اس نے کہا دیکھو یہ کار نہیں کھا کے میرا نقصان ہو جاتا ہے اب وہ آدمی جس نے کہا تھا کہ میں نقصان کر دیتا ہوں اس نے سمجھا شاید یہ بہانے کر رہا ہے لیکن بڑا پریشان ہوا کہ کیا, کیا جائے وہی وہ بات آئی کہ جس ایمام صاحب کے پیچھے نماز پڑی گی نا اسی کو بلا کے لے آیا کہ یہ جی آپ کے پیچھے نماز پڑی ہے تو یہ کام ہو گیا پچھلا سارا بیک گراؤنڈ سمجھایا کہ اس طرح یہ مار رہا ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں آؤ میرے ساتھ اس آدمی کے گھر گئے اور وہ گائے جو سڑک رہی تھی گری پڑی تھی اس کو کان سے پکڑا تین بار اس نے اللہ شیطان لا بگلا ہی لاہور ادناک ہوا پڑا گائے بالکل سیری اس سے کھڑی ہو گئی پوچھا یہ کیا ہے کہنے کہ یہ شیطان تھا یہ دل تھا وہ اس کے دل کو جگر کو پکڑے ہوئے ساتھ یہ بس اس کا نقصان ہو یہ نماز نہ بان سکے کون بھی لپڑا شیتان بھاگ تو شیاتی لوگوں کو گمراہی پر مصر رکھنے کے لیے پکا رکھنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جن میں شیطان محض انسانوں کو ان کے احتقادات کے مطابق گبراہ کرنے کے لیے بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں جن لوگوں کا سیتا ہے کہ جیسے रात کی جات ختم نہ دیں گے تو وہ جو ہمارے پوچھان ہیں وہ روکے رہ جائیں گے وہ شیتان رات کو اس کی خوابوں میں آ کے ملتے نہیں کہ جس کے وقت میں جمع رات مل تو دیکھو ہم روکے کر رہے ہیں اور وہ اپنی جگہ سچے ہوتے ہیں بیان کرنے والے یہ کیا ہے یہ ایک شیطانی چکر ہے سلسلہ ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور شیاتی ایسے کام کرتے ہیں بلاکت اب اللہ بن تم بہت زیادہ قوموں کو بہت زیادہ نسلوں کو انسانی نسلوں کو شیاتی نے گمراہ کیا ہے یہ جنات اور شیاتین کی حقیقت ہے کہ یہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں انسانوں کی نگاہوں سے اوجھ رہتے ہیں اور جو انسان اپنے لیے حصن غلط تعمیر نہ کرے ان جنات اور شیاتی سے بچاؤ کے لیے اذکار وغیرہ پرانے مزید کی تلاوت اور نمازوں کی پابندی نہ کرے وہ اس کو آزاد رہا مسلسل گمراہی کے اندر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات سے دوری کی طرف بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور یہ جنات کچھ ایسی مخلوق ہے کہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ بھی رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر موجود کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہر انسان اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کو مسلسل گمراہ کرتا رہتا ہے زندگی بھر شیطان ایک جن کو ایک انسان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے وہ مسلسل اس کو گمراہ کرتا ہے گمراہی کے اکساتا رہتا ہے اللہ کی بغاوت نبی اخلاط اسلام کی بغاوت رب کی نافرمانی پہ اس کو اکساتا ہے ایک آدمی نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے فرما ہاں ہے فاسلامہ اللہ علیہ اللہ نے میری مدد کی وہ مسلمان ہو گیا ہے جن ایک میرے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے وہ تین فرما برداشت ہو گیا ہے یہ جات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجری مجر مجرد مجرم شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے اس کی رد ویب لے کر بیچ کرتا ہے اس سے کیا سمجھ آئی کہ شیطان جج انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جن انسانوں کے اندر داخل نہیں ہوتے لیکن نبیر اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ یجری میرا مجرد خون کی طرح گردش کرتا ہے پھر اسی طرح ایک بچہ لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو آپ ایک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ بڑا سنوایا ازول اللہ اخرج خوش اللہ اللہ کے دشمن نکل جا سفا ہو جائے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے دشمن نکل جا تو نکالا کس کو جاتا ہے جو اندر داخل ہو چکا ہو تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جن انسان پر کچھ اور طریقے سے بھی وار کرتا ہے کہ انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دینا ریا کلر ربا کما اللہ کما کو قبر تو جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی آدمی کو چھو کر شیطان نے خدی بنا دیا ہو پاگل بنا دیا ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین انسانوں کے اندر داخل ہوئے بغیر بھی انسان کو آتے زد کر دیتے ہیں اور وہ کیا طریقہ ہے کہ انسان کو چھوتے ہیں اور انسانی جسم کو چھو کر اس کو پاگل کر دیتے ہیں انسانی دماغ کے سیلز کو کمزور کر کے اس کے آساد کو اپنے کنٹرول میں کر دیتے ہیں پھر انسان کسی بھی حرکتیں کرتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دورہ پڑا ہوا ہے یا سب کا تو انسان پھر شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک تو ساتھ ہوتا ہے پھر گائیں بائیں طرف سے بھی آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیتان کو کنزب کہا جاتا ہے یہ انسان کو نماز سے بگانے کے لیے نماز سے دور کرنے کے لیے اسپیشل شیتان ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جب آزان ہوتی ہے آزان کی آواز سنتا ہے تو زوردار آواز میں آواز خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے حسا اذان ختم ہو جاتی ہے وہ واپس آ جاتا ہے پھر انسان کے دل میں مختلف قسم کی باتیں ڈالتا رہتا ہے شیطان انسان کے دل میں جلد مختلف قسم کی باتیں ڈالتا رہتا ہے اب یہ بھی مسئلہ ہے ماں فوکل اسباب جلد ہے ماں فوکل اسباب انسان کے دل میں کیا کر رہا ہے باتیں ڈال رہا ہے دل میں باتیں ڈالنا یہ ماتاحت اس بات کو نہیں نہ ہوا کرتا ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے حساب کے جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اقامت ختم ہوئی پھر واپس آ جاتا ہے پھر انسان کو یہ خیال دلاتا ہے کہ تو تے وز ہو گیا ہے تو بے وزو ہو گیا ہے فرمایا جب انسان کے دماغ میں یہ خیال آئے تو اس وقت تک اپنی نماز کو نہ چھوڑے جب تک کہ وہ بو نہ سونگ لے یا آواز نہ سن لے ایک کہ انسان کو اپنے بے وضو ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے جس کو پکا یقین ہو گیا ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے وضو ٹوٹ گیا ہے ہا وہ آواز سنے نہ سنے بو پائے نہ پائے نماز چھوڑ کے چلا جائے دوبارہ وضو کر کے یقین ہے اس کو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے ایک بات یہ جس کو یقین نہیں ہوتا شک ہوتا ہے ایک پتا نہیں ودو ٹوٹا کہ نہیں شب کی دنیا کے وہ نماز نہ چورے جب تک یقین نہ ہو جائے پھر اسی طرح آدم علیہ السلام سلام اللہ نے ان کو کیا کہا جنت پہ رہو اور ابلیش کو نکال باہر کیا آدم جنت میں ہے ابلیس جنت سے خارج اور باہر ہے پھر یہ ابلیس کیا کرتا ہے آدم کو پھسلاتا ہے آدم و ہوا کو پسلاتا ہے جنت سے نکالنے کے لیے اب یہ بھی دور رہتے ہوئے قریب قریبی نہیں آتا دور رہتے ہوئے ان کو پسلا رہا ہے اور یہ پھسلانا بھی ماتوت اسباب ہے ماتا کلف باب تو نہیں نا اللہ نے پرانے مجید میں پاپ استعمال کیے وس واسا لہ فون شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا اور وسوسہ پیدا کر کے انہیں جنت سے نکالنا چاہا تو یعنی اسے یہ معلوم ہوا کہ سیاسی جنات یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں انسانی تخیلات کو بدلتے ہیں انسان کو مجنون تک بنا دیتے ہیں اور انسان کے دیگر احوال کو بھی یہ دیکھتے ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں اور انسان کو ہر ممکن گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جنات میں سے نیک لوگ بھی ہیں وہ انا متل مسلم قاسطون پمن اسلام گا تو ہر روز راسا ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں کچھ نافرمان ہیں جو مسلمان ہے اللہ کا بطی فرما بردار ہے تو ہر رو راسادہ وہ سواد کو درست بھی کو رہا ہے ہدایت کو پالنے والے ہیں تو نہم آتا با اور جو اللہ کے باغی نافرمان ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے وہ اللہ بھی سقام و لطیف کا پیرا کا لیکن اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے تو ان کو میٹھا پانی پلاتے لیکن براہ ہوئے رہے ہیں اللہ کی بغاوت کرنا فرمانیات بھی اللہ کے سرما بردار بھی جنات میں موجود ہیں اللہ کے نافرمان بھی جنات میں موجود ہیں جس طرح انسانوں میں بھی اللہ کے سرما بردار اور اللہ کے نا فرمان دونوں قسم کے, کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو شیطان انسان کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے یادمین آدما لائک تیرن تمہیں شیطان کا نا جاد بھائی تم بھی چلنا اے بنی آدم کئی شیطان تم کو پیتنے میں منتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا ماں شیتان نے آدم و حوا کا خلعت جنتی وہ جنتی لی جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ چھین لیا اور ان کو برہنا اور منگا کر دیا کئی شیطان تم کو نہ دھوکے نکال دے وہ تمہارا بابن ہے لا لاتان شیطان کی پیروی نہ کرنا وہ تمہارا وادے دشمن ہے بلا تو کبھی وہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا انبیر وہ تمہارا والدے دشمن ہے دشمن بڑا وادے ہے دشمن ہونے میں شک نہیں ہے لیکن دشمن ایسا ہے جو نظر نہیں آتا سامنے آئے تو بندہ اس کا ڈر کے مقابلہ کرتا ہے یہ تو نظر بھی نہیں آتا ہے اس سے بچنے کا طریق اس سے بچنے کا انداز اور طریقہ کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا پنا کرے تاکہ شیطان شامل نہ ہو شروع میں پڑھنا بھول جائے بسم اللہ ہی ابلا ہوا لے تاکہ شیطان اس کے اندر شامل نہ ہو بسم اللہ پڑھ کے گھر کے دروازے کو بند کرے پہلے شیطانہ ایسا ہوا بند مغلا شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا بسم اللہ پڑھ کے برتن کو ڈھانپ دے تاکہ شیتان اس کے اندر مارے بسم اللہ کر کے ڈھکے ہوئے برتن کو شیتان بھاپ نہیں لگاتا جب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے بسم اللہ نہیں کرتا شیطان اپنے کھیلوں کو کرتا ہے کہتا ہے ادرک بول تم نے سونے کی جگہ پا لی ہے بسم اللہ پڑے بغیر کھانا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے ادرک بول تم, تم نے کھانا بھی پا لیا تو شیطان سے بچاؤ کے جنات سے بچاؤ کے جو طریقہ ہے خار اللہ عالمین نے بتایا نبیر علیہ وسلم نے بتائے ہے ان کو اپنایا جائے تاکہ اس دشمن سے انسان محفوظ رہ سکے اور بچ سکے اللہ عب العلیٰ دن سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے بایہ عید بلاؤں